اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی حدیث چالیس حدیثوں میں سے پہلی حدیث ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے ہے میرے خیال سے عربی अरबी भी है उर्दू भी है इंग्लिश भी है हिंदी भी है और क्या रूमल रु, लैंग्वेज क्या वो भी है माशा हमारे पास उसी भी एक है अरबी चलो पहली हदीस दोस्तों हा? पहली हदीस कौन सी है किसी एक पास है رسول صلی اللہ بنیاد و اِنمال امانو فمن کانت ہجرتنیا یوسیبہ یہاں یہاں نہیں ہے یہاں مختصر ہے مختصر ہے طویل حدیث کیسی ہے رسول ترجمہ تو معلوم ہے کہ کرنا پڑے گا کر دیں عمر عبدالخطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سل کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ ان نمل بالنیات و سارے عملوں کے اجر و ثواب کا سارا دار و مدار کس پر ہے نیت پر ہے یہ تو ماشاءاللہ ہر اہل حدیث بچہ بچہ جانتا ہے اور یہ حدیث بھی یاد رہتی ہے جیسے ان کو اولیاء اولی اللہ یاد رہتی ہے <laughs> جیسے ان کو آلا، اللہ یاد رہتی نا ویسے ہمارے امانوا اور پھر ایک وصول ہر انسان کو ہی ملے گا جس کی وہ نیت کیا ہو پھر آپ نے فرمایا فَمَنْ قَانَتْ جس نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول ہی کے لیے ہوگی سمجھ گئے نا ومن کانت ہجرت ہو اور اگر کسی نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی او امراتین یا کسی عورت کے لیے کیا یعنی کہ ہاں تاکہ اس سے شادی کر لے ہجرت کر کے فجرت ہُ علام حاجر تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی یعنی دنیا کے لیے ہوگی اور بیوی بی کے لیے ہوگی اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہوگی پہلے تو ہجرت کا معنی سمجھ لیں آپ لوگ ہجرت کس کو کہتے ہیں ہجرت ہجرت کے معنی آتے ہیں چھوڑ دینے کے ترک کرنے کے سمجھ گئے نا ہجرت کے معنی آتے ہیں ترک کرنے کے چھوڑ دینے کے آئی بات وہ حجر ہو حجرت جمیلا ہجرت کے اصل معنی ہیں چھوڑ دینا شریعت کے اصطلاح میں ہجرت کہا جاتا کہ, کہی جاتی ہے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے کسی ایسی جگہ آپ چلے جائیں جہاں رہ کے آپ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکیں اس کو کہا جاتا ہے ہجرت یعنی جس جگہ آپ ہیں جس ملک میں جس شہر میں جس علاقے میں آپ ہیں وہاں رہ کر کے آپ دین پر آپ کا قائم رہنا شاعر اسلام کا قائم کرنا اپنے دین اور ایمان کی حفاظت ناممکن ہو تو ایسے موقع پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کریں اور جہاں وہ اب شاعر اسلام کو قائم کر سکے اس کو کہا جاتا ہے ہجرت نمبر دو یا شریعت میں ہجرت جس کو سب سے بڑی ہجرت قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ اس کے رسول کی جتنی نافرمانیاں ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف وہ کرے جس میں اللہ تعالیٰ کی ردا ہے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے ہجرت آ گئی بات سمجھ میں نبی علحید صاحب پوچھا گیا حضرت امر افس کی حدیث یارسول ہجرت افضل آپ بتائے مسد احمد بن حمبل کی روایت ائی الجرت افضل آپ بتائیں سب سے بڑی ہجرت کیا ہے سب سے افضل حجرت کیا ہے اللہ سن نے کیا فرمایا انتہ جور ما کری یا رب تمہارا رب جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے ان کو چھوڑ دو یہی سب سے بڑی حجرت ہے دیکھا دوستو آج اس کی حجرت کے نہیں اندیا کے حالات اچھے نہیں پھر کہاں نہیں یوکے یا یو ایس چلے لے جائیں پتہ نہیں وہاں کھنڈیر کھانے والوں کا کتنا اچھا محول ان کو ملے گا دنیا کا سب سے بڑا بزدل انسان یہ ہے ایک جھٹکے میں ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے یہ ہجرت نہیں ہے ان مسجدوں کا وارث کون بنے گا مندر بنانا چاہتے ہو سمجھ گئے تو دوستو ہجرت کہا جاتا سب پوچھا گیا یا رسول اللہ حجرت البیدا کے موقع پر چار سوالات آپ نے کیا تھا فضالہ ابن الصاری رضی اللہ تارا عنہ کی روایت آپ اونٹنی پر سوار تھے چار سوال کیا ان میں دو سوال بڑے اہم تھے چاروں لیکن میں اختصارا دو مرل مجاہد تم لوگ بتا سکتے ہو کہ سب سے بڑا مجاہد کون ہے لاہو اکبر جنگ بدر بھی ہو چکی ہے جنگ احد بھی ہو چکی ہے تبوک تک صحاب کرام گئے ساری جنگ تو ہو چکی ہے سارے مجاہدین تو موجود تھے بڑے بڑے مجاہد آپ سوال کرتے ہیں بتا سکتے ہو سب سے بڑا جہاد کیا مج... سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ رسول عالم آنفر المجاہد من ہوا فی طاعت اللہ. لوگوں سب سے بڑا مجاہد ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا تعبی بنا دے فجر کے وقت سویا رہے گا دنیا میں سب سے سب سے بڑا نکمہ انسان ہوئے اپنے نفس سے جہاد کر کے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا وہ سمجھ گئے نا محافرہ کہتا ہے داڑھی یا بیوی بی کہتی ہے سسرال والے کہتے دوست احباب ارے داڑھی رکھو گے تو ایسے ارے یارو سوچو تم کیا ہجرت کرو گے کیا جہاد کرو گے جب اپنی بیوی بی سے جہاد نہ کر سکے المجاہد منجا دفس ہوا فی ط سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد اپنے معاشرے سے جہاد کرے غیروں سے جہاد تو کبھی کبھار کے نو بتاتی ہے لیکن نفس سے جہاد چوبیس گھنٹے میں ہزار مرتبہ آپ کو کرنا پڑتا ہے پھر پوچھا گیا تیسرا سوال والاجر تم لوگ بتا سکتے ہو کہ سب سے بڑا مہاجر کون ہے سب سے بڑی ہجرت کیا ہے تو اللہ صابر کام نے کہا اللہ و رسول عالم آنے فرمایا الماجر من ہجرسو سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو برائیوں کو چھوڑ کر کے نیکیاں کرتا رہے آج یہ ہجرت کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں بس ایک, ان ایک آر ایک سی تین لفظ نے سب کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا یہ ہے مومن کا ایمان صرف ایک ایک ایک سی تین لفظوں نے تمہیں بزدل بنا دیا ہجرت یہ نہیں ہے سب سے بڑی ہجرت کیا ہے اب ہاں انتہ جو راہ کرے یا رب تیرے اللہ تیرے رب نے تیرے رسول نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے جس کو اللہ اس کے رسول نہ پسند کرتے ہیں اس کو چھوڑ دے اللہ کی رضا کے لیے سب سے بڑا بڑی ہجرت یہ ہے دعا کرو اللہ تعالی اس ایسا سب کو مہاجر بنا دے چلو تو ہجرت اب اگر کوئی انسان اب تو کوئی ضرورت نہیں اگر کسی صاحب نے سوچا کہ بھائی وہاں جائیں گے اپنے دین کی حفاظت اپنے ایمان کی حفاظت سمجھ گئے نا یا وہاں شاعر اسلام بہت اچھی چیز ہے یا وہاں جا کر کے اللہ کی مدد دین کی مدد رسو جیسے سابق کرام ہجرت کر کے آئے تو بہت اللہ اس کی ہجرت کو قبول کریں گے اور اللہ کے نبی بھی اس کو پسند کریں گے قبول کرنے کا مطلب کیا ہے ہجرت کا صحیح بخاری کی روایت ہجرت کرنے قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کوئی وہاں سے آئے گا آپ کے پاس ای میل کی ہاں بھائی قبول کر لی گئی کیا مطلب ہے جو اس پر اللہ نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے اللہ وہ اجر و ثواب دے دے گا کیا وعدہ کیا ہے صحیح مسلم کی روایت حضرت العاص کی جب نبی شام کے پاس آئے بیت کرنے کے لیے حدیث بڑی مشہور ہے اب ست یمین یا رسول اللہ اللہ رسول اپنے دس مبارک کو ذرا لمبا کریں یمینک یمینک دونوں نہیں سمجھ گئے نا دونوں نہیں دیکھیے کیا یہ امینک یہ دئی نہیں اپنے ہاتھ کو پھیلائے اللہ رسول نے پھیلا دیا لمبا کیا اللہ, اقصر؟ فیلا دیا. جیشی اللہ رسول پھیلا دیا جے اسے اللہ کے رسول سلم نے اپنا دست مبارک لمبا کیا فوراً امر بیناش نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اللہ رسول فرمایا امر مالا کیا ہوا تم نے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ لمبا کرنے کی اپیل کی میں نے ہاتھ لمبا کے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ریت ان انترت یا رسول میں سوچتا ہوں کہ بیعت کرنے کے پہلے پہلے کچھ شرطیں اپنی پوری کر شرطیں کچھ لگا لوں آپ سے کچھ شرطیں مقرر کر لوں تب نے فرمایا جتنی شرطیں لگانا چاہے تو جو شرطیں سب تو لگا دے ماضا یہ نہیں جو شرطیں لگانا چاہے تو لگا یار اتنا میں مجھے اتنا بڑا گنہ گار آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کرتا رہا تو کیا مسلمان ہو جاؤں گا تو اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے گا کہ ابھی بھی مسلمان ہونے کے بعد بھی جو گناہ کی کیے ان کی سزا ملے گی ہاں؟ یہ ان کو خیال پیدا ہوا مدری انسلام یا دمان قبل قبلا امر کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ بڑا سے بڑا مجرم کافر اگر سد کے دل سے اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ اسلام قبول کرتے ہی معاف کر دیا اور اسی طرح سے مہاجر مہاجر جب اللہ کی ردا کے لیے اپنے ہجرت کرتا ہے ہجرت کوئی آسان چیز نہیں آپ تو ہجرت کرنی ہوگی تو پہلے پراپرٹی بیچیں گے سمجھ گئے نا خوب اور پھر وہاں پراپرٹی بنائے گے تب وہاں تو ہجرت تھی کپڑے بھی بدن کے اتار لیے گئے تھے گوچ سے بچہ بھی چھین لیا گیا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَ اُفْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ کئیسی کئیسی ہجرت کتنا مشکل ہجرت تھی آر نے فرمایا عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انسان ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ پہلے کے معاف کر دیتے ہیں تو ہجرت کا کے قبولیت کا مطلب کیا ہے اللہ تعالی گناہ پچھلے ایسا نہیں کہ آئندہ اگلے بھی کہ ہم مہاجر ہیں نہیں پچھلے گناہ معاف ہوں گے اگلے اب آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا محاسب ہو گئی اور اگر کسی نے ہجرت کیا اس لیے بھائی ایسا کرو وہاں نیا ملک آباد ہو رہا ہے بڑا اچھا ملک وہاں سپر مارکیٹ کھولیں گے یا کمپنی قائم کریں گے بزنس بڑا زبردست چلے گا اور ریئل اسٹیٹ کھول لیں گے تو کیا پوچھنا وہی میں تو ہجرت کر جانا چاہتا ہوں ہجرت تو کیا لیکن کس کے لیے کیا اس سپر مارکیٹ کے لیے کمپنی کے لیے تو تمہاری ہجرت اسی کے لیے ہوگی اس پر کوئی سواب نہیں ملے گا ثواب نہیں ملے گا اور اگر کسی نے سوچا یہاں شادی وادی بڑی مشکلات آتی ہیں عورتیں بھی ذرا وہاں کی زیادہ خوبصورت ہیں چلے چلو وہاں تو ہجرت آپ نے اللہ کے لیے نہیں کی بیوی بی کے لیے کی اس لیے آپ کی ہجرت کس کے لیے ہوگی بیوی بی کے لیے ہوگی یہ حدیث کا ترجمہ ہے یہاں ایک چیز اور وعدے کر دیں بہت سارے شرراہ احادیث اور علماء اس حدیث کا ایک سبب نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے ہجرت کر کے مدینہ تو آ گئے لیکن ایک عورت سے ان کے قبل الاسلام تعلقات تھے سمجھے نا؟ عورت مسلمان ہو کے تو آ گئی ہجرت کر کے مدینہ اللہ نے اس کو ہدایت دی مسلمان ہو گئی مدینہ آ گئی ام قیس اس کا نام تھا ام کی کنیت تھی مشہور تھی ام کی اب یہ مکے میں جاہلیت کے دمانے سے اس کے پیچھے لگے رہتے تھے اب سوچتے تھے وہ تو مدینہ چلی گئی اب تو کوئی چانس نہیں بڑے پریشان بڑی کوشنے کی تو اس نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو کر کے ہجرت کر کے آ جاؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گی بس اس کی لالچ میں کلما پہ پڑھے اور کہا اسی وقت میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں آگے نکاح ہو گیا صحابہ پتہ چلا تو اس کا نام رکھا مہاجر ام قیس کیا رکھا مہاجر ابو بکر سے لے کر کے ایک ادنا درجے کے صحابی تک مہاجر کا لقب پایا لیکن وہ مہاجر کا لب نہ پایا کیا لقب پایا مہاجر ام کیس عورت ہے نا اس کے لیے اس نے ہجرت کیا ہے لوگ کہتے ہیں اس موقع وال اللہ سن حدیث بیان کی نہیں ایسی بات نہیں ہے ایسی کوئی سند نہیں ہے جس سے اس تواقع کو اس سے جوڑا جائے وہ اپنی جگہ کا معاملہ ہے لیکن یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلات مستقل ایک وصول اور ضائبے کے تحت بیان کیا اور اس حدیث کو یہاں اس لیے نقل کیا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اہم حدیث ان نمل اعمالوں بنیاد سارے عمل کا ساری نیتوں کا داروں مدار کس پر ہیں امام شافی رحمت اللہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہتے تھے کہ, کہ سلوس سول العلم ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو علم لے کے بھیجا تھا اس کا ایک تہائی کیا کہیں گے ون تھرڈ کہتے ہیں 1 تھرڈ اسی ایک حدیث میں آ گیا اس حدیث پر کسی نے عمل کر لیا تو سمجھو 1 تھرڈ اسلام پر کیا کر لیا اس نے حدیث کی اہمیت یعنی وصولی پنیادی حدیث اس سے آگے بڑھ کر کے امام شافی کیا کہتے ہیں اور درست سنو کہتے ہیں میری نگاہ میں امام شافی فقیت میری نگاہ میں اللہ اکبر میری نگاہ میں میرے علمے کے مطابق جو میں سمجھا ہی حدیث کو ستر مسئلے نہیں بلکہ ست ابواب فقہ کے اس حدیث سے جڑے ہوئے کتنے؟, کتنے اس سے اندازہ لگائیں ایک تو حدیث کی اہمیت اور دوسرے امام شاف رحمت اللہ کی فکاہت اور لوگ یہی کہتے ہیں اہل حدیث سے کی نہیں ہوتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں فارمیسی فار میں جو دوا بیچتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو فار فار, فار جو ہے بخاری مسلم اہل الحدیث ایسے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر جو نسخے لکھتا ہے بیماری کے پاتا نہ کہتا وہ اب فقی ہوتا ہے ذرا سوچو کتنی بڑی توہین اور امت کو محدسین اور ہر الحدیث سے دور ہٹانے کی کتنا فریب کا فریب دہندہ انسان لوگوں ذرا سمجھو اسی لیے جب امام شافعی کا مناظرہ ہوا تو کہا کتاب و سنت کا تیرا استاد زیادہ عالم کہ میرا استاد تو سامنے والے احلرا نے کہا نہیں بھائی کتاب و سنت کا ذارہ علم تو آپ کے استاد امام مالک ہی کو ہمارے استاد کو اتنا نہیں کارے بیقوف جب قرآن و حدیث میرا استاد جانتا ہے تو تیرا استاد کیسے بڑا فکی بنے گا قرآن و حدیث سے نہیں ہوتی جو فقہ ہوگی وہ بھی باطل ہوگی تو میرا استاد امام وہل الحدیث امام مالک امام دار ہجرا وہ کتاب السنت کا بڑا علم ہے تو تمہارے استاد سے فقہ بھی وہ زیادہ جانتا دیکھو امام شافی کہتے ہیں یاد خلو من ہاد فقہ کے کتنے ابو آپ آب ستھر باب الگ ہے ایک ہوتا ہے مسئلہ اور باب الگ ہے کہا جائے گا کہ باب اتہارا باب الوزو تو وضو کے باب میں وضو کے سارے مسائل آئیں گے ہو سکتا ہے مسائل آئیں تو امام شافی نہیں کہنے کہ سب ستر مسئلہ بلکہ کیا ابواب اللہ تعالیٰ ایسے ہی امت میں فقی اور پیدا کر دیں دوستو یہ ہے امام احمد بن حنبل جن کو امام حیل السنہ امام حیل الحدیث کہا جاتا ہے کہتے ہیں وسول اسلامت حادیث اسلام کی بنیاد تین حدیثوں پر ہے کتنا تین کتنی عجیب سی چیز یہ علم کی بات تھی جو ان لوگوں نے پورے قرآن و حدیث پر نگاہ رکھی کہتے ہیں کتنی تین حدیثوں پر نمبر ایک حدیث نمل آمالو بنیاد پہلی حدیث یہی پڑھا آپ لوگوں نے نا ان نمل عام دوسری حدیث آگے آئے گی حدیث اللہ تعالیٰ اور اسی کو چھوڑا تو آج ہمارے معاشرے میں سنت ایک ہوگی 99 نائن ہوگی اس وصول کو چھوڑا بدعت حسنا کا نام دے کر کے ماں کیا پوچھنا ہاں؟ سنت بئی اور بدتیں اور سنت نئے سن دن لے کر کے آیا نیا دن خود اپنایا نیا دن ہم کو بتا رہا ہے ہاں؟ دو حدیثیں ہو گئی تیسری حدیث حدیث نومان بن بشیر الحلال بیینن والحرامو بینن اور تین حدیثیں انشاءاللہ آئے گی آئے گی امام احمد بن حنبل نے اتنی بڑی بات کہی کہ وصول الاسلام علیہ الصلاة حدیث پوری اسلام کا کی بنیاد تین حدیثوں پر اب آپ ذرا سوچیں تیئیس سال میں اسلام مکمل ہوا تیئیس سال میں اور احمد بن حنبل کیا کہیں وہ تیئیس سالہ پورا اسلام پورے اسلام کا خلاصہ کس پر ہے کوئی معمولی چیز ہے وہ کیسے کیا وجہ ہے تو امام ابن رجب حنبلی بلی اللہ علیہ جنہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی اور بخاری کی بڑی مشہور کتاب فتح الباری لکھی فتح الباری بہت بڑی شرح ہے بخاری کی لیکن مکمل نہیں ہوئی فتح الباری کے کچھ اجزا چھپے ہوئے ہیں لیکن علم کا سمندر امام رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ اس کی امام احمد بن حنبل کی تحقیق یا ان کے اس قول کی شرح اس طرح سے بیان کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سے میں اسی لیے کہہ تھا شاید کہ پوچھے کوئی لیکن سب سم بکمن ام <laughs> فتح الباری تو ہے پہلے ابن رجب حمبلی کی ہے فتح الباری جو ابن تعمیہ کے شاگرد تھے سمجھئے نا فتح الباری بخاری کی شرح لیکن وہ شپ نہیں سکی تھی اور لائبریریوں میں سمجھتے حوالے میں بہت حصہ ضائع ہو گیا ابھی تقریبا سات آٹھ چلتے اس کی موجود ہیں پھر تقریبا اس کے ڈیڑھ سا سو سال دو سو سال کے بعد ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری لکھی جو آج مشہور ہے تو فتح الباری دونوں کے شرح کا نام ہے ابن رجب حنبلی کی پہلی فتح الباری اور ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ اسکلانی کی دوسری دو فتح الباری یہاں چلو دوستو امام احمد بن حنبل اذان میں کتاب کی अच्छा कोई बात नहीं तो इसको समझे पहले कि आखिर पूरे इस्लाम का दारोमारीन हदीसों में क्यों तो याद हो गई बेटे पहली आमालो मना मान लो ना दूसरी हदीस मना सब हदीस को सब याद है अहमदिल्ला सब बच्चा बच्चा इनको भी याद होगी सबको याद होगी ना याद है ना बेटे कहो कुछ सुना देगा भी हाँ? اور تیسری حدیث الحلال ہو والحرام ورام ہو بھائی ابتدائی پوری حدیث یاد نہ ہو لیکن افتدائی سب کو یاد ہے جو ان کے کام کی چیز سب کو یاد ہے نا آخر کیوں تو اس کو اب سمجھو پہلے میں نے بہت غور کیا بہت گور کیا ایسے آتے وقت پلین پر تو میں نے نوٹ کیا لیکن پھر ہم کو یہی بات اللہ تعالیٰ جو ذہن میں ڈالی تھی وہ ابن رجب حمبلی کی بات ہمیں مل گئی کہتے ہیں دیکھو پورا دین اسلام تین چیزوں پر موقف ہے دوستو بھائی سب لوگ غور سے سن رہے ہیں کوئی موبائل تو نہیں کھیل رہا ہے چونکہ سب سے مصیبت ہے بھائی کوئی ہماری بات کی ریسرچ کرنے لگے ہاں تو برائے مہربانی اس کو سمجھے چونکہ بہت بڑی بات امام احمد بن حنبل نے کہا یہ پورے اسلام کا دار و مدار کتنے پر ہے بیٹے کس پر تین پر ذرا غور سے سنو نمبر ایک فعیل المامورات فعیل المامورات کیا مطلب کیا مطلب ہوگا بیٹے فیل المامورات کا کیا مطلب ہوگا بیٹے فعل المعبورات کیا مطلب ہے بچہ سمجھ گیا لیکن عربی جملائی سے سمجھا دیں اللہ اس کے رسول کے سارے احکام پر عمل کرنا فیل کے معنی کرنا معمورات اللہ اس کے رسول کے احکام اگلی بات سمجھ میں فعل المورات فعل ممورات نمبر دو ترکل من کرات ترکل منقرات. اس کا مطلب کیا ہوگا جتنی چیزیں حرام اور ناجائز قرار دیا اللہ اس کے رسول نے ان کو چھوڑنا بیٹھے صحیح لکھنا کہیں ایسا نہ ہو گڑبڑ ہو جائے تھوڑا سا ہاں سمجھ کر کے نمبر ایک فعل معمورات نمبر دو ترک نمبر چ... نمبر وقوفوں ان د شبہات ولوقوف یا ان دا شبہات یعنی ان شبہات ہو گیا کیا مطلب یعنی حلال پر تو عمل کرو ناجائز اسلام کا ایک حصہ ہے عمل کرنے کا کچھ حصہ ہے بچنے کا اور کچھ حصہ ایسا ہے جہاں شخص صبح آ جائے تو وہاں اپنا دین بچانا ہے تو بچائے. اللہ اکبر اہ? کیسی بھی اتنی تفسیر امام احمد بن حنبل کے قول کی نمبر ایک بات جہاں آئی پہلی چیز کیا تھی فیل معمورات تو عمل جو آپ کہو ہومورات حدیث آئشہ حدیث آئشہ نہیں فیل المعامورات فیب المعامورات حدیث انمال نہیں امل نہیں ہند ان... بن بشیر الحلال و والحرام نلحرام بہ نمل انسان کیا کرے فیر المعمرات الحلالو بہ والحرام بہ ن انسان اس پر کرے حلال کرے حرام سے بچیں اور کا شبھتا کا شبہ تک نہیں ایک بات ہو گئی نا نمبر دو یہ عمل جو ہونا چاہیے عمل تو آ پہلی چیز نمبر دو عمل جو ہونا چاہیے وہ ظاہر آزادی نہیں بلکہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے اگلی بات سمجھے عمل کیسے ہونا چاہیے سنت کے مطابق حلال چیزوں پر جب آپ عمل کریں گے معمورات پر معمورات پر جب آپ عمل کریں گے تو ضروری ہے کہ آپ اپنے عمل کو سنت کے مطابق اگر سنت کے مطابق نہیں تو فہوا ردن حدیث عائشہ من احدا امرنا امر ما سمن و فہوا تو ہو گئے نا باقی کیا بچا تیسرا تیسرا جو بھی نیک عمل کریں یا برائی سے بچیں برائی سے بچیں بھی تو اللہ کے لیے اور نیکی بھی کریں تو صرف کس کے لیے اللہ چور صاحب چوری کرنے کے لیے جا رہے تھے یا آیا کوئی جوتا چور لیکن دیکھا وہیں کوئی کھڑا ہوا ہے اب جوتا چورا نہ سکا واپس چلا گیا چوری تو نہ کی لیکن چوری چھوڑا تو اللہ کے ڈر سے نہیں اس آدمی کے ڈر سے تو اسی لیے آپ نیکی کریں جب بھی اللہ کے لیے فرما برداری بھی کریں تو اللہ کے لیے اور برائی سے بچے بھی تو اللہ کے لیے یہ ان نمل اعمالوں آگئی بات سمجھ میں یہ اس طرح سے یہ تین اے اے اے اے اے کیا اچھا شبہات وہی آ نومان بن بشیر رضی اللہ حلال بھی بیان ہے معمورات بھی ہے منقرات بھی ہے اور شبہات بھی ہے طریقے عمل کیا ہو سنت کے مطابق حدیث عائشہ ہونا چاہیے اور اخلاص ہو نیت اچھی ہو انو آ گئی تینوں پورا اسلام آ گیا اب یہاں ایک چیز آخر میں بند کرنے کے پہلے پھر پہ کو کرنا ہوگا نیت کا کیا مطلب ان والا مالوت نیت کا کیا معنی آتا ہے محلو القلب نیت کے معنی ہے ارادہ اور نہ سمجھ میں آئے تو کبھی دیکھیں ارے تم کسی نے بھی کتنا بھی کہو تمہاری کیا نیت ہے مجھے معلوم ہے کہ تم دل کے کیا لے ہو پتا چل گیا ہم انسان اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ دل کا تعلق کس سے ہے نیت کا تعلق دل سے ہے اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی لیے نیت کرتا ہوں چار رکات نماز ظہر یہ جو ہے اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے بلکہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہمیں یاد آئی آج سے تقریباً دس بارہ سال قبل پڑھا کہ عبداللہ ابن عمر جب دیکھتے کوئی آدمی اٹھا کے کچھ سوچ رہا ہے تو اس کو پتھر سے مارتے تھے لیکن 600 سو سال تک کتنے چھ سو سال تک الحمد زبان سے نیت کا کوئی وجود نہیں تھا چھ سو سال کے بعد لوگوں نے کہا بہتر ہے ظاہر باطن دونوں ایک ہو جائے باطن میں نیت ہے اور زبان پر الفاظ آ جائیں ایک ہو جائیں یہ لچھے دار انداز سے لوگوں نے ایک اے اے یہ بدعت ایجاد کی کلو محد و کلو بدعتم طلال و کلو طلالۃ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک بنائے اسی پر بات کو روکتے ہیں وضو کرنا ہوگا یا کسی کو کچھ اور کچھ کرنا ہوگا اس کے بعد ان شاء اللہ بیٹھیں گے کون کون تھک گئے ہیں؟ کوئی نہیں تھکا چلو چلو ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں موانا ابوالقاسم صاحب سیب بنارسی کا نام سنا ہوگا بہت پہلے جب یہاں हुआ ہوا تھا یہاں کوئی بہت پہلے یہاں سے تقریباً میرا خیال کم سے کم اسی سال تو ہوں گے ہوتے ہوں بلکہ اور زیادہ پوری صدی گزر گئی تو اس وقت یہاں مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو اس میں موانا ابوالقاسم صاحب صاحب بنارسی تھے اور ان کے ایک ساتھی تھے خادم ان کا نام تھا عبدالستار مجاہد لکاب رکھا تھا عبدالستار مجاہد وہ دونوں بنارس سے نکلے جون پور کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے جون پور کا جون پور کی شاہی مسجد بڑی مشہور وہاں ظہر کے وقت پہنچے تو شاہی مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے موڑا ابوالقاسم صاحب کھڑے ہوئے بائیں طرف عبدالستار مجاہد امام مسلح پر اور تائیں طرف ایک آدمی اور کھڑا اب اس نے امام تو شروع کر دیا اب وہ تائیں طرف و ریت کرتا ہوں چار رقار نماز ظہر کی پیچھے اس امام کے منہ میرا کمرا شریف موڑا بنارسی رحمت اللہ تبلیغ کیسے کرتے تھے کے دائے بائے, دائے کے بائے ایک ایسا آدمی جس کا نام نہیں جانتا بڑی لمبی نیت کی گئے نا اور پیر کا دن ہے رب اللہ دینے کے لیے بلایا گیا ان کو سمجھ گئے نا بہرحال اب وہ بےچارے کسی بورس نماز تو بھی سلام پھیرنے کے بعد کس نے یہ کہا کہتا ہے नव, ऐसे नियत तुमको नहीं आती। आती है? नियत के है कि कैसे कैसे की तुमने कैसे की नहीं तो कहा बेटे तुमने आधी नियत की मेरी पूरी कर दी <laughs> तूने आगे बताया लेकिन पीछे बता, आगे भी तो रहा होगा तुम्हें पूरा कर दिया اب امام صاحب کھڑے ہوئے چلے آتے ہیں لوگ نماز پڑھنے کے لیے اور نیت کا طریقہ معلوم نہیں امام صاحب بتائیں نیت کہاں ہے اب وہی بات بزرگوں نے لکھا تو یہ زبان سنیت کا کوئی تصور نہیں ہے ان نمن امال و بنیاد. آپ گھر سے چھوڑ کے آئے آپ گھر سے نکلے ظہر کے لیے نماز مسجد میں آئے ظہر کے لیے اقامت ہوئی ظہر کی لیکن آپ کے دل میں اچانک کیا ہو گیا زبان سے کیا نکل گیا اثر کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں چونکہ اس کا اعتبار نہیں نیت میں کس کا اعتبار ہے